سبحان اللہ منگے تر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرنا اور گھومنا کیسا ہے بہت بڑا فتنہ ہے دی ہاں, جب تک سے سے نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ گھومنا یہ ہلاکت ہے وہ, وہ نامحرم ہے آپ اس سے نہیں مل سکتے اور یہ مشاہدے کئی ہماری نظروں میں آئے کہ جو نکاح سے پہلے اس قسم کے معاملات کیے وہ حد سے تجاوز کر گئے یہاں تک کہ وہ سارا نکاح شادی بیاہ سب کا سب ملیا میٹ ہو گیا تو لڑکوں کو لڑکیوں کو اس بات کی قطن اجازت مت دیجیے گا آپ اب رہا ٹیلی فون کا مسئلہ بھائی چلو کوئی ٹیلی فون اٹھا لے اور غیر محرم کا ٹیلی فون ہو تو ہوں ہاں کہ بھئی کوئی صاحب ہیں نہیں ہیں طبیعت کیسی وغیرہ یہ تو عام ٹیلی فون پر بھی اس قسم کی کیفیت کو متاخرین فخانے نے جائز لکھا مثلاً فتوا بریلی شریف ابھی ایک, ایک یا ڈیڑھ سال ہوا ہے بریلی شریف جو جو فتح جاری ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتم العالیہ اور بریلی شریف کے تمام مفتیان نے کرام کے مصدقہ فتوی سے یہ فتویٰ جاری ہوا اس کی اصل کاپی فقیر کی لائبریری میں موجود ہے اگر کسی نامحرم کا ٹیلی فون آ جائے اور خاتون اگر ٹیلیفون اٹھا کر اور اتنی ضروری بات اگر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی آپ کے فلاں صاحب ہیں جی اس وقت نہیں رہتے وغیرہ وغیرہ اور قرآن مجید نے کہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے اندازی بیان کیا مثلا خواتین عورتیں اپنے گھروں میں کوئی اگر گھر آ جائے یہ جو علمان فرمانے کے آواز بھی عورت ہے یہ بات بری ہے لیکن پریکٹیکل سوچیا ایک آدمی کسی کے گھر جائے اور وہ اندر سے خاتون نہائے تھی نرم لہجے میں آپ سے گفتگو کہاں سے آئے یا کیا نام ہے آپ بلا وجہ زین پریشان ہوگا تو ہو آواز بڑی حسین ہے چہرہ بھی بہت حسین ہوگا آدمی کا ہوتا ہے یہ معاملہ ہوتا ہے یا نہیں آدمی کا زین منتشر ہوتا تو قرآن نے کیا لہجہ بتایا حدیث شریف کوئی اگر آئے اگرچہ حضور کے ازواج کے لیے اور تمام خواتین اس میں شامل جاؤ ترش بات کرو کوئی آئے کٹکھٹا دروازہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں بتائی خان جی ابدل جبار صاحب ہیں جی اس وقت نہیں ہوتے کون ہیں آپ کہاں سے تشریف لائیں وہ رات میں ملتے دو بجے کے بعد ٹیلیفون کیجئے گا اب اس کے دل میں انتشار نہیں ہوگا اور کبھی معاملہ خطرناک ہے ذرا اور آگے بڑھو گے اور ڈانٹ پڑے گی تو اس سے کیا ہوگا بیماری نہیں پھیلے گی سمجھ رہے میری بات یہ قرآن و سنت سے ترش بیماری نہیں پھیلے گی کوئی آدمی جو ہے ترش گفتگو کرے اس ادب کے دائرے میں رہ کر یہ نہیں جی جی جی کہاں سے آئے ہیں آپ کدھر رہتے ہیں آپ نام کا کیا نام ہے ٹیلیفون نمبر ذرا بیماری پیدا ہونی شروع ہو جائے گی اور ترس ہو گا کبھی بیماری پیدا نہیں ہوگی اتنی ضرورت ٹیلیفون پر جائز ہے اور یہ فتح بریلی شریف میں چھپا ہوا موجود